الحمد لله الله الحمد لله الذي يسبح منا عباده حي يشاء سبحان الله وَالصَّلاَةُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى سُبْحَانَ اللَّهِ خُذُ lo وَحَنَّنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى سُبْحَانَ <تصفيق> اللَّهِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِي نور يَوْمٍ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أجه الذين آمنوا يسقلوا عليه وسلموا سلام علیک یا رسول اللہ والا علی کا صحاب قیا سید یا حبی بملہ مولا سلسلے آباد اللہ اے کا خیر میں کل نی مولا یا اسم اللہ وسلم دائے من آبا کن اعلی عبی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته دائے من على نبی منزہ انشریک فیم سنی النَّزَّاحُ عَنِ الشَّارِكِ فِي مَا سَنِهِ فَجَوْهَرُ حُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقَاسِ مَوْلَا يَا صَلِّ حبيبك خیر الخلق صدر جلسہ مخدومی و مقرر سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد خادم حسین شاہ صاحب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد د صاحب بانی جلسہ برادرم احمد خان صاحب ڈٹال سامعی السلام علیکم و اللہ میرا جو النبی صلی اللہ ہو تو آبارک وسلم دے سلسلے وچ اج کا مبارک جلسہ تالا جان گاہ کسبنا اندر جس شرف قبول بخشے رسم مسکین نو دو جگ دی معافی مغفرت امین تھا گرامی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج مبارک دے موجزہ شریف دے چاند نکالتے میں جناب دے سامنے پیش گا چاند اس تو قبل ایک نئی نظم اللہ پاگ کی توفیق نہ لکھنے میں چاہیے آل آل آل اللہ چی جناب نو پیش کرنا ہر بند ادا ایک سبق اور حقیقت بھی ترجمانی ہے <سن> سنو آ بڑیاں خود نشانیاں نے اور بتہرا کچھ میری مراد نشانی تو حکومت اسلامی سنو آئی کہان یہ مسرا تصا میرے نال نال پڑی رکھنا جسل میں پڑھا گا سنو آ لو گو نیک کہانی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشان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 جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رو لے زبان سنو آ لو گو نکل والے آ کل جل بسے نقل والے آئے اکل جل بسے فصل والے آئے وصل جل بسے ارے گلستا نہیں ہے پولیستا نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آو اور باندھتے غور ہو گئے آج کل کئی بندے اسلام واسطے منگ دینے ووٹ پرچی کہ اسلام کو پرچی کی ضرورت ہے لکھا ن پرچا نچی نخر چا نچی ن پرچا ن پرچی رچی خرچا چا خرچی فقط دین کو چاہے امداد الشی فقط دین کو چاہے امداد الشی ارے الکشن کی ہے یارو الکشن کی ہے یارو بک بک پرانی سنو آ محنت ماندار نہ پرچا نہ پر چین نخر چ نخر جی فقت دی کو چائے امداد عرشی الکشن کی ہے یار الکشن کی ہے یار بک بک پورانی سنو لو لوگو نئی ایک کہانی کیوں بھائی نئی کہانی ہے کہ نہیں نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی او ملے بس خدا خدایا ملے بس خدا خدایا تیری مہربانی سنو آؤ لو گو تو سنتا ہے سب کا بیان بھی آیا دیکھتا ہے چھپا بھی آیا بھی تن لے ہماری تو سن لے ہماری جدر جی دی کہانی سنو آؤ جدھر جی دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جدھر جی دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیر جی مگر شور ہر سو سویرا سویرا ارے پیدا کہیں نہیں پیدا کہیں نہیں ہوا اب ربانی اللہ والے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 سلمان و غفلت میں کیوں سو گئے ہو دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ہو ارے جہاں کو دکھا دو جہاں کو دکھا کی نشان سنو آؤ ارے جہاں کو دکھا دو کمال روحانی سنو آؤ مختاب جی ہمارا منشور اتنا ہجشتی ہمارا ارے منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو فیط ارے دین نبی پر دین نبی پر لٹا دو جوانی ارے عزت نبی پر عزت نبی پر غیرت نبی پر لٹا دو جوانی سنو آؤ نئی ایک کہانی سجڑوں میراج البی وسلح علیہ مبارک وسلم حوالے چند گلا عرض کرنا نکتے وہ موضوع تو بہت لما ہے میراج شریف پہلی گل ارض کر لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا میراج مبارک چار حصے میں تقسیم ہے چار مرحلے نے پہلا مرحلہ مکے شریف والی کابے شریف کی مسجد تو مسجد اکساں تک بیل مدد اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل دے شروع دوسرا مرحلہ سدرت المنتہا تک انہ تعالی نے بیان فرمایا سورہ نظم دیا پہلیا اٹھارہ آیات نزل تنخرا توجہ ہے کہ نہیں دونکر ایمان تو فارغ مرتاد کیونکہ قرآن کی نس ہے منکر یعنی منے نا تیسرا مرحلہ ہے سدرت المتہا وہ بیڑی دا مبارک درخت اس تو ال الاقلام تک خریف الاقلام اکلام کی ارش کے تھلے ملائکا جو کچھ کائنات ہوں اللہ ہنواج فرما اور اپنے کتاب لو کلما نہ لکھ رہے ہوں نا اندر شریف صریف اکلام مستفا فرما د میں میراج دی رات او آواز جا سنی اے تیسرا مرحلہ یہ صحیح حدیث آیا وہ دو قرآن چاہے نہیں چوتھا مرحلہ شریف ال اکلام تو ارش آزم تک ارش آزم جانا بہنا یہ چوتھا مرحلہ ہے تمام صوفیاء اولیاء خصوصا سڈے محدثین نے کرام کی ایک جماعت نے ذکر فرمایا جنہوں چر فہرست میرے پڑھنے جمام ابن سرد شافی جڑے تین سو پانچ ہفاد یافتہ نے امام بخاری زمانے دے دے دے حدیث نقل کرنے کا پورا اہل سنت دے مذہب دے کے لکھا کہ اہل سنت دے مذہب یہ داخل ہے کہ ہزور ارشد گئے توجہ ہے کہ نہیں خالی شیخ سادی شیرازی رحمہ اللہ دے شا ذوق نے ہی نہیں بیان کرتا محدود سین نے مذہب اور عقیدے دیا کتاباں بھی اس بیان فرمایا چار مرحلے ہو گئے حضور دے, مبارک دے سمجھ آ گئی کہ نہیں پہلے منکر ایمان تو فارے گئے دوسرے دا گمراہ ہو جان ہے تیسرے دا اولا جڑا مذہب ہے سنت دا اس تو خارج ہو جائے چوتے کا ہے نا ہوں <سؤال> جی میں دوسری گل ارد کر لگا یہ تو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دوسری ارد <سؤال> <عردے> کر <سؤال> لگا میرا جی مبارک دے اندر اللہ و تبارک و وطال نے اپنے حبیب نو سب تو بڑی نعمت نال نواز نبیا نو بھی عظیم نعمت نال نواز سب تو وڈی تعمت نال جڑا نا حضور نو ہے وہ اپنی بلا پرتا اور ہجاب ہوش و حواس کی دی قائمی دینا اپنی دید عطا کرنا یہ میرا لفظ جڑا ہے نا ہوش و حواس کی قائمی کے ساتھ یہ نقتا پیا جا اگو چل کے سمجھاوا اران پاک نے ان بیان فرمایا اکھ نہ ادھر ادھر ہوئی نہ رب تو اگاں پچھا ہوئی تو کیا بات ہے ماں بیل فو مارا جو اک ویخ دل من جو دل منیا ہے سو اکھ ویخ یعنی مت کوئی اکھے کہ حضور ہزور نئی کسی ہو ہور ویخ اک ہوسے دل ہواسے نہ اللہ فرمایا جو اکھ ویخیا سو دل منیا ہے جو دل منیا ہے سو اکھ ویک جو ہے عجیب گل دید اپنی ہوش و حواس دی قائمی نار اے حبیب نو نتی اس رات نو اور ہوش حواس کئی نبیاں دے قائم رکھ کے اپنے حبیب کی دید دیکھی اے نبیاں نو دو بڑا میں گلہ بڑیاں عجیب جان نو سنانا ہو سکتا موضوع دے جی پورا ہو جائے اللہ باد شریق مولا سنے دی دی دی دی اتنا بڑا انعام تعمت آخری شہ حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ دے تالا ملفوزات لکھے آئے بع ج بستاوی فرما نے میں موسا علیہ السلام دے دربار سے حاضری دتی ہے مینو آواز آ رہی سی حالے بھی قبرج فرما رہے سن رب آ رہے نہیں وہ پروردیگارا مینو اپنے دید کرا لیکن ادھر ویخ قرآن مجید لوکی مشہور ہے کہ آپ نے تھڈو دید کیتی نہیں کیونکہ قرآن نے فرمایا لن ترا نہیں تو مین نہیں ویخ گا اس کو کئی حضرات نے لکھیا ہے بلکہ بہتے لکھیا ہے کہ انہوں نے دید نہیں ہوئی لیکن نہیں قرآن مجید تے غور کرو توجہ غور کرو پتا لگتا ہے اللہ باہد شریق مولا نے دیپ دی دولت دیدار دی حضرت مورسا کلیم اللہ علیہ السلام سلام عطا فرمائی سی دلیل کی خود رب اپنا قرآن کیوں اللہ دے نبی سوال کر رب سونا خالی نہیں موڑ دا بزرگ فرمان فرما نے مجلوبا نو کوئی آریت شریعت, دی شریعت دی کو گل تے ٹال رہے نہیں اے سچے مجذوب دی نشانی ہے مگرو بھاوے ککھ نہ رہے وہ تیری اپنی ذمہ داری ہے لیکن وہ جسا سہاگ دے بارے آلات بریلوی لکھیا ہے آپ مسجد دی قدرے مولوی صاحب نے فرمایا ہزار کر جا نماز ہی پڑھ آپ پڑ لاہ بر کی لونگٹے لون رونگٹے خون جاری ہو گیا مولی اور ہو گئی ہر کسے دی ہوش کسی گئی فقیر نے نماز دا کہنا موڑیا نہیں دل توڑیا نہیں شریعت نبی دا مگر اگر جو ہو گیا وے پھر اگلی دی ذمہ داری سی او نبی سونے دا رب سونا دل نہیں توڑدا مگر جے کچھ ہو جاوے تے پھر آپ ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک مرت نبی سونے موسی کلیم بارگاہ رب دے اندر عرض کردے نے رب اری علی انور احور میں مین دید کرا میں جدو کلام سنی اللہ سونے نے فرمایا کلیم میں مین پہاڑ والو اگر پہاڑ اپنی تھانے ٹکیا رہے پھر تصایو ویخ لوگے اگر پہاڑ ٹکیا روے کی مطلب ایڈا وڈا پہاڑ ایڈی وی طاقتور چیز اے ڈی وڈی وزنی تے وے اگر اے اپنی تھا تے ٹک جاوے گی ٹک کے ویخ لو گے اگر ایک کچھ ہو گیا اے نو پھر یہاں بھی ہوش و آواز قائم ہی نہیں رکھ سکنے رب سونے تجلی فرمائی فلم تجل جب جہ دکا ہر رو سو اللہ وحدہ لا شریق مولا نے تجلا رب حل جبل جدو پہاڑ نجلی وکھائی رب لا شریق نے جالہ دکا وہ ذرا زرا ہو گیا اے پہاڑ ہی نہیں رہا پہاڑی ہی مک گیا ہے اپنا آپ ہی ختم کر بیٹھا ہے حضرت موسا کلیم اللہ علیہ سلام ہوش ہو گئے ہوں میں پوچھنا وا ہاں پہاڑ درا در گرا در کا ہویا سی اللہ دا جلوہ سی تے موسا کادے ہوش ہوئے جی بےکھیا نہیں تو بے سی توجہ نہیں فرمائی پر سد کے جاوا اللہ دے نبی طاقت دو پہاڑ کی نے پہاڑ ذرا ذرا ہو گیا نبی ذرا ذرا نہیں ہویا صرف بے ہوش ہوئے نے توجہ نہیں فرمائی نے پہاڑ ریلا ریلا ہو گیا ککھ نہیں رہا پہاڑ وا حضرت کلیم صرف بے ہوش ہوئے نے ذرا ذرا نہیں ہوئے معلوم ہویا اللہ دے نبی دی طاقت پہاڑا نالوئی توجہ ہے کسی نے کہا کسی سائنس دان نے کہا کسی دان نے آخ جہان کائنات میں کشش سکلے भारी छिक दी पई है हौली अपने वाला खुदाई कायम खलोती मैं खे, यार एडे बी बेवकूफ ने सुनी सुनाई बगैर सोचिया समझिया असं मान लिया भी गल जरूर आ इस कैनात कशिश है छिप है खिच है मगर भारी भी नहीं भारी भूरी का कोई चक्कर नहीं कशिशों होर शायद ही कोई चक्कर नहीं अगर बारी की खिच होंगी कशिश होंगी पहाड़ छिपके बंद अपने पैरों में सुट लेंगे गड्डिया छिप के अपने थले रख लेंदिया बारी की कशिश तो ना हो कशिश जरूर है खिच जरूर है मगर बारी का चक्कर नहीं है बेवकूफी वे दिमाग की अल्लाह वालिया कुछ तो आते ने कहना कशिश जरूर है مگر یہ بھاری عشق دی کشش آخرے نے توجہ ہے ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ کشش سکل نہیں سجنا بھاری بوری کا کوئی چکر نہیں یہ کشش یہ ایڈی عظیم چیز تا کر کے درویخ وہ بابے فرید وا ہجویری ورگا شیر ربانی ورگا اللہ ہوندہ فکیر ہوں ویخان کمزور ہو پر کچے نہیں لکھا بندیاں نو اپنے پیروں میں سٹ لے پہاڑ نو نہیں چھک سکتے انکیر چھک میں چھک دن عشق دی کشش حدرت موسا لم سوجو ہائے ہائے ہائے اس کے الہی جو دل مصار رکھ دے اندر بے مسال رکھتے سن تا کر کے پہاڑ ورا ورا ہو گیا وے حضرت دیکھ کے بے ہوش ہو گئے نے بزرگ فرما دے نے مولا رو سنا مسلم رومی والا فقیر فرما ظاہر شرا بات نشی آمد شی ہفت چرخ فرماند نے اللہ دا فقیر ظاہری ویکھنے ویخنے کمزور لگتا ہے کہ مچھر بھی انہوں بلانییاں دے چ مگر او دا اندر وہر جی کھے سات آ سامان دے دل کے دے پاسے پہ او دی دلیل ہوئی پہاڑ درد دردا ہے بولو ہو گیا ہے کہ نہیں پہاڑ دردہ دردہ ہو گیا ہے. لیکن جناب موسا اللہ علیہ السلام آپ صرف بےہوش ہوئے یہ مطلب کچھ نہ کچھ نظر پیے پچیا نہیں گل صرف نہ پہاڑ تو پچیا نہ حضرت کلیم تو پچیا پچن کی گلے ویخن نہیں مطلب ہے کلیم باقائمی ہوش و حواس مینو نہیں ویخ سکتے حصہ پر ہو گل نو پہلا مکالما کہ دس ہوئے نبی دل کڈا زور ہونا یہ بنی آدم جن کمزور شمار کرنے کل کل انسان رب قرآن فرمان انسان کمزور پیدا کیا گیا تو جو اے انسان کمزور پیدا کیا گیا یعنی جل سے انسان دیکھو تو کمزور ہے جب وچوں کوئی چنن لگ پو تو پور پورزور نے پہاڑوں تو بھی ڈاڈے پہاڑا تو ڈاٹے کن اس طرح بن جا اس ذات کے پیچھے گم ہند پھر ذات ای زور دے دی ہوں ویخ تیرے زبان دے وچ دنا زور رکھ دتا تالی زبان نال کہ پہاڑ تیرے نال لاؤ تو موڑا تا کر کے وہی عام شیر سلطان بہو سرکار کا اج تو سمجھ کے سنے گا مشہور فرمایا دل دریا او دریا دے لوگ بیٹھے جے اس دریا نکا اللہ دے فقیر دے دل دی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے اے باہ سلطان باوے پیاخلے مہاد کریب ورنہ سات آسمان او دے پاسے پی رہے پتہ ہی نہیں لگتا فرمایا دل دریا سمندری سمدری روڈوں گے کون دلانیا جانے ڑے بچے ونج موا چود تبک دل دمبو وانگوں تاڑ پانے سجڑ پہاڑ درا درا ہو گیا ہے جناب کلیم بےوش بہتا وقت نہیں لاس گل پر ایسا پتا لگ گیا اللہ نے فرمایا سی سہاڑ ویخو جے ٹکیا رہا تو مطلب کی ہے ترساں بھی ٹک کے ویخ لینا ہے اور مت کوئی آخ چی اپنی طرف روحل مانی لکھا گل ہو نہیں تک یہ سنتے آئے بھی حضرت بوس والے اسلام توجہ اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ اپنی تھان سے ٹکیا رہا میرا قلیم تم ہی ٹک کے ویخے گا جی اے ہل گیا اے قائم نہ رہ سکیا رہا بھی میری دید کر کے قائم نہیں رہ سکو گے اور سدگے جا توجہ ہر دید اوے بھی عطا ہوئی ہے مگر ہوش قائم نہیں آواز قائم نہیں بے ہوش ہو گئے نے اے حالے صرف تجلی اے او صدقے جاواں اس حبیب تو جی دی میرا آج دی رات جاج بیٹھا ہے رب نرش تیکھے اور رب دی ذات دی تجلی نہیں نو خود ویخے پھر مسکراندہ روے بے ہوش نہیں کسی عارف نے تا کیا ہے منہ ساز ہو شرفت صفات منہ ساز رفت شرفت سک پر توے سفار ت نے دانت میں نگری در تومی ارد کردہ سونے اونا صفات دی تجلی ویے سفات دی تجلی ویخیے بے ہوش ہو گئے ذات ویخ کے بھی مسکرا رہے صفات سونی وجہ درشا کرو کے بولو سبحان اللہ حضور کل کل نے نورے ابل نے تجلی اول نے باسطے خبران نے ہونے کل نے السلام نے دے نور مبارک دا جزے ید جز بے ہوش ہوا ہے کل دید مزے لے رہا ہے اور اس سارے ولی دا اتفاق جنہوں نے اللہ تعالی دتی دید دی دی نظر آلے لے نظر آلے سارے متفق نے اس گل یہ ظاہری گل او کئی پیچھے رہ گئے نے اناج سمجھ گئے کہ اصل نور مصطفی ہے اللہ <تصفح> بے توجہ ذرا ہو ادھر دیکھ سجنا بزرگاں نے کتاباں وچ لکھیا پکی گل ہے معراج دی حضور نے اپنے اپ آسمانہ آسمانا تے ویکھیا حضور دلہے نے اور خدائی ساری حضور پاک دے اگے آپ نے کائنات دلہن بنی توجو نہیں فرمائی ہائے ہائے ہاں پھر آلہ حضرت بول اٹھیا شب اصلا کے دولہ پہ بے حد درود شب اصلا کے دولا پہ بے حد درود شبِ سرا کے دور بے حد در نو شا بدم جن لا تلا نو شا بدم نکتار کرن ہے دروے اللہ تعالی نے میراج حضور نو کرانا سی کسے نبی نو پہلے اسمان سے بٹھایا کسی دوسرے دے کسی تیسرے دے کسی چوتھے دے کسی دے کسی چھویں دے کسی ستوے دے حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھایا ہے، چوتھے آسمان تے نو نی بٹھایا سی میں عرض کیتی، نبی اپنے حبیب نو نولت دیدار اپنی نو نبی دی دولت دیدار دیتی حضرت یوسف علیہ السلام آپ حسین و جمیل سڑکوں چنے سوا لاک نبی نے سوا نبی نے آسمان ست نے ستہ ستان نبیا نٹھایا موسا علیہ السلام دا بہنے دا نکتا تو سنی کڑا گا ذرا پاک یوسف دا سن لے کیوں اللہ لو البادی ماحول ہے چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف نو ہے حضرت یوسف کا حسن جمال کائنات کی ہے اللہ وحد شریف مولا کے قرآن نے بیان فرمایا ایڈا عجیب حسن جمال توجہ برا حضرت بی بی عاشق مرا بی بی زلخا بی ابی نو بیبیا بٹھا تانے میڑے مارن نو چری اے اے یوسف کال تل یہ بڑے میڑے مار دیاں نے تمے جھلی ہو گئی ہے اج آخ سامنے جب حضرت یوسف سامنے آئے نے پردہ چکیا حضرت یوسف سامنے آئے بے ہوش ہو گئے ہاتھ کٹ بیٹھیا نے پتہ نہیں لگا حضرت حسن و جمال وے ہوش ہو گئی سجنا کرا اور فرما توجہ رکھے در ویخ میرے یار افسوساؤ قربان جامان بی بی بیلکھا پاک آشے حسن یوسف سے پردہ چکتی ہے بیبیا نو وکھاس پردا چکی ہے کدی سوچیا ہی زلخا دے سی حضرت یوسف پر توسف بھی آشق سن کسی آشق سن کسی آخر یوسف بھی اللہ باہد شریق مالا نے حضرت یوسف نو چوتھے آسمان تے بٹھائے یوسف تیرا حسن و جمال و خاطر بی, بی دلکھا پردہ چکیا سو موقع آیا چوتھے آسمان تے بہ میں محمد کا پردہ چکن لگا نبی سونا ہے مسلم مسلم رہ تو یوسف رہ تو اخی یوسف کا دو تے یا چھت وال حسن ہے فرمایا میں ویکیا میرات یوسف نسن کا حصہ ملیا حسن دا حصہ ملیا آلما لکھا یہ مطلب نہیں کائنات دے حسن دا. کے حسن کا نا محمد کے حسن کا حصہ ملا ہے رب آخر ایصیہ ذرا کل نا یونیفرم ہے آج کل <Nueegleion> ن <Ce Tomb Wilderi> <ب Loy25> ترا تصا ادھر کل ویخ کل وکھاو کی خاطر ناچی نے اتنے ارد کی سناو اس نے یو سفے آش اس نے یوسف پہ شکلے کھاہوی درد کہتے اس نے یوں سب کسو بھی اس نے یوں سب اس نے یوں پہ عاشق سلے کھا ہوئی پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی جس پہ عاشق ہے ہمارا نبی جس پہ عاشق ہے سب سے اول نظر ویخ ایک, ایک نوا حوالہ سنا لگا بالکل نمی نکور گل کر لگاجو میرے ہاتھ چ کتاب شیخ ابن شاقر کتوں بیب نے تہمیا جنویر مطلب والے فقیرانے خلاف چلن والے اپنا پیشوا منگ اس شگرد نے سن سات سو چونٹ ہجری وفا تبن شاطر کو تو بھی اس کتاب شیر لکھے نے نظمہ لکھا نے اربی لکھ والا کون ہے دل دکھ کے سنی کون بندہ ہے امام یاہیا بن یوسف سرسری سواد دال دونوں سواد سرسری اے کون ہے اے حضرت شیخ ال علی بن علی بن ادریس یا کو بھی دے خلیفے نے علی بن ادریس یا خوبی روس پاک میرا خلیفا کتاب کلاد الحر تادفی سرکار بھی اربی در قربان جاوا عرب عرب دے عرب دے ارب اسلام علماء مشاخ بلیاں پاکوں ارب والوں نبی دیا ناٹا لکھن دے اندر تر بندے بڑے بے, بے, بے مثال ہوئے نے ایک شیخ یا, یا سرسری ایک امام بسیری جا کسی بردا پڑیا سولا یا سلے وسل ہے اور تیسرے امام ابد ال رحیم بولا شیخ ابد ال عین دینار بڑے عاشق سن حضور دے حضور سرکار دے دے پاک نوں بیٹھ کے ویختے رہتے سن ایڈا مجموعہ دیوان حضور سرکار دی کی مدا تعنادر لگ گئے تو شیر اجن کے شیر جڑے نے اج بھی مدینہ شریف لکھے نے رسول اللہ دے لکھے نے قربان جاو غوث پاک دے خلیفے دا خلیفہ سونے نبی صلی اللہ علیہ ہو لسلم نات لکھدا کی فرماندے نے ایک شیر صرف سنا हائے हائے <سؤال> سے مناسبت لاک جو ہوسن دا بادشاہ شاہ یوسف نہیں محمد ہے فرمان دن اچک جنود نے تو اچک جلو دل خس نے تو ہم بے اص رہا ملی گلفل جمال سونے نبی سروارا حسنو جمال فوج و جمال فوجان فوجا اپنے آپ خوشی دت بن کے لڑن نال نہیں اے حسن و جمال بادشاہ تینوں بادشاہ حسلو جمال کی لبی و جمال دیاں فوج اپنے آپ ہاتھ بن کے تیرے دربار چاہ کھلوتی نے تو حسن و جمال دا بغیر لڑائی تو بادشاہ بن بیٹھا کر کے ادھر ویخ اگر کوئی بندہ آ کے اتے ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے اور نبی واسطے بھی یہ ثابت ہے آشک لوگ لکھے آئے جنس کا جنس دے عاشق ہو جانا جان وہ بھی بے ہوش ہو کے ہاتھ کٹ بیٹھنا اے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں قربان جاوا حسن محمدی تو جمالے محمدی تو ایڈا با کمال جو نبی سرور توجہ نبی سرور اگر منا چربانی کرتے جا اونٹ لے آب لے نبی سرکار چری پھیرا لگتے رہے جن اونٹ باقی کھڑے سن کلے ترا کے آ کے نبی دے اگے سر رکھ دے اوے بی پیا دی ہو جانور باں یہ ہوئی آج ہوئی پیا نے زبان حال لار. تو پھر چوری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا بی بیاں دا بے ہوش ہو جانا ہاتھ کٹ لینا اے بھی عجیب پر دا, دا اپنے آپ آن کے چری کے اگے جانا جانج ہے اتے کو نقطان کرا یار کمال ہو گئی حضرت یوسف علیہ اسلام تیبیاں عاشق ہوئی ہزور ایک بھی نہیں ہوئی ہے سب تو سونے یہ ہوئی نیڈے فری ماما نے کلام کی سناو شیخ باجوری شیخ باجوری قصیدہ بردا شریف دی کی شرح جیڑا شیر میں دوسرا پڑیا س من الری کل فی مہا سی فو رس نے فی ہے ویرو می امام باجوری ہی فرما دے رہے کیوں ایبیاں آشک نہیں ہوئی اتے بیوی بی آشک اتے آشک کیوں نہیں ہوئی فرما ایک جمال ایک جلال ہوں خالی جمال ہوشک ہو جتھے جمال دیکھے جلال غالب ہو جاوے جمال دے جلال کا غلبہ ہو جائے اوے بیبیا لی علی حیدر کرال جیسے مرد آشکے مہین اور رجی خلکتی اب ایک سف کلانی جنا محمد عربی اربی وہ خالی شیر نہیں دلیل سن ادھر ہاں. ادر سے سہی ہے جاؤں کملی والے مدینے کے تاجدار جدو کوسر دودے دے کھلو گے پانی پلاؤ گے توجہ جنہیں ایک بار پینے پیاس نہیں لگنی وہ جے گل پانی کی یہ اتے کرنا لوگ آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے آبے حیات پیتا ہے کر کے آپ لمبی زندگی پا گئے وہ میں آخیا بے لیے حضرت عیسیٰ کہڑا آبے حیات پیتا ہے حضرت اریاس نے کہڑا پیتا ہے حضرت ادریس نے کہڑا پیتا ہے چانبی آدمی اقیدے دیا کتاباں خیالی وغیرہ پچھلی گل میں تک نہ شریف ماحلہ اپنے فکیران کی جان قبل کرنے کو پہلے انہوں اختیار دینا ہے آدھا درسو رہنا جے کہ آنا جے اور جا رہا رہنا آدر رہ جا میری کو خدائی چ فرق آن لگا آبے ہزار دبانے کو پانی مبارک پی کے پیاس نہیں اصل راز ہو رہے اے راز پیالے نہیں ساقی دید جو کرے او سال محمد پاگ پیاس لگڑی نے تین مہینے رجی خلکتی نانی اور, اور جنا محمد ربی دکھا رج جہانی کہ نہیں آئی بات یہ ہے ادر آشک بیبیاں نہیں اتے صدیق ہے پہاڑ دل بندے اتے بیبیاں بییاں انج نرموں نہو بلک یا اونٹاں دی قطار ہے بیبیاں پاک بیٹھیا نے حضرت امجشا بدھی خان اونٹاں نو مست کر کے ٹورن واسے وہ ارب خاص کلام پڑھتے ہیں وہ خودی پڑھ رہے سنتے کواری رکھ پیچھو نرم نازک شیشیا بیٹیاں سور بوتی نہ ادھر ہوئے عمر جیسا مڑ دل ان پھر ساریاں ہوشاں بھل جان بزرگ فرما راز ہے ادھر جمال کا غلبہ تھا جلال پر ادھر جلال کا غلبہ تھا جمال پر ابیاں او بھی مصر دیا اتے مرد تو پھر آلہ حضرت اور لمی گل کر چیز بڑی عجیب گل کر دن تقابل کرایا تقابل فرماندے ویگ ادھر بیبیاں ادھر مرد ادھر مصر ادھر ارب اربی سخت در لوگ نے ادھر مصر ادھر ارب اوے انگلیاں اتے سر اتے بے ہوش ہو کے اتے یار دشا ہو کے او تھے بے ہوش ہو گئے اتے ہوش نہ اتے ایک بار کٹیا اتے قیامت تک گازی المدین شہید ورگے کٹاؤ ہی رہے آلہ حضرت اپنے اپنے انداز بیان فرمایا فرما نے ارے ہورس نے یو سفٹی ہاں پر ایک گل چیا وا ایک گل چا پھر دہرا دینا او تھے حسنے نامے حسن دے نے گیا نا تے غازی ممتاز ورگے غازی ممتاز کادری صاحب غازی علم علمدی ورگے نام کے اتھی اتے حس نے ادھر نام ہے عورت مرد اوے مصر اتے عرب اوے ایک بار اتھے بار بار آپ فرمانے نے حس یوسف پہ کٹی مصر میں انکش زنا حس یوسف پہ کٹی مصر میں انکوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارب سر کٹاتے ہیں تیرے نام مردا مردان عرباتے ہے تیرے نام مردا وہ سر کٹا کٹاتے यानी की मतलब कटाते ही रहो है और सजना है, है, है, है। है। आ, आ, आ, आ। चलते आ, आ। خیال کافی ہو جانا ہے پھر شام ناتا جائے تو جل نہیں لگ جائے شاء پیر ہو جلسہ لیا ہوا پھر انشاءاللہ شاء لگا رونی بولے بولنا کبھی کوئی سہیت ہے جیسا نہ سیت ہو گئے جانا یوسف مشتری رو پا دوں گی نبیاں میں بڑا سونا جب سامنے بولی بولی نبیا پوچھا ہوگا میرا ہی ماں نے ہوں بول کر جب کل کے سامنے بابے پو پھر اس میں نے پہلی بار سنیا تقریر ایک پاس دشاہبا ایک شیر ہے باز میں موائنی چشتیہ سانگلا ہل دلا نمکا تحت جلسہ آم ہو رہا ہے جلسہ ہے مبارک ہو رہی ہے خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز اجمیری غریب نواز سرکار کا ارس مبارک کدو اپریل تی اپریل بروز اتبار نماز نواز شاہ شاہ نے خواجہ گریب تے صدارت پیر پیرت رابر شریعت حضور سیدنا سید دیوان آل حبیب علی خان چشتی اجمیری آپ کے اولاد شریف چاہیے ناچی اس کا ان شاء اللہ حضیر بیان ہونا دعا فرماؤ جی واڑا کام تے